بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نحمده ونستغفره ونعوذ بنور من شرور أنفسنا من سيئة أعمالنا لن يحضر الله صلام من لنه ومن يحضر الزلاثة بي لك وأشهد والله لا أن لا شريك لك <تصفيق> تو اصحى للذي لنحني يداه عده ورحمه استغفر نقول هو ذا الذي نصدق كله وكتاب الله شهيدا اللهumma محمد وعلى آل محمد جَوَادَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَجْرَاعِنَا <تصفيق> وَعَلَى أَعْمَاقِ رَاحِينَا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ نَظَر عَلَى مَنْ نَوَّانَا طَالِبِ الْنَّجَاةِ جَوَادَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِجْرَاعِنَا وَعَلَى أَعْمَاقِ رَاحِينَا أما بعضها النفار الحديث كتاب الله نفار الحديث بي محمد صلى الله عليه وسلم نشر نور محدثاتها وكل محدثة بدأت وكل خداة ظلامة وكل منگاسند سفد رکھد رکھا سنیا سلطن سفد گلان سدار مجھے گلا امالی نجملہ أعرض بالله من السيطان الزبيل بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الذين أعملوا شبوا الله صوبة نسوحة عتا ربكم من يتقر من قهدها الأنهار يَوْنَا نُحْلِ اللَّهُ النَّبِيَا ذَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعْتُوا مُنُّهُمْ يَخَى بَيْنَ عَيْدِيهُ النَّبِيَ إِمَامِهُ يَخُولُونَ رَبَّنَا أَكْمِنْ لَنَا لَنَا وَالْطِرَّنَا إِنَّ تَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ كَبِيرٍ هَيْنَا الْغَلُومِ اللہ بسو بسن سو ریڈیو کرو اللہ کے سیکر ریڈیو کرنا سال سے آسارکھو تم چکران تم سجھیا ہو سکتا ہے کہ تمہارا سرو تمہارے بنا ہو کے پردہ ڈال دے تمہیں ایسے تعداد میں داخل کرے جن کے نیچے سے دریا بیٹھے ہیں جس دن اللہ آپ رہے تھے اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو روسلا کرے گا جو اس کے ساتھ نام لائے نہیںال کو ایمان کے نتیجے میں ملے گا اور ہم نے سالے کے نتیجے میں ملے گا دوڑ رہا ہوگا بہن جی ہندو ان کے آگے اور ان کے بہت یہ پورے نرف بنا پنگنا لنا کہیں گے ہمارے سروہار ہمارے لیے ہمارا پورا کر دے جاؤ سننا لیا اور ہمیں اللہ پر لا دے سننا کہ ہر چیز ہے حضرت صدار پہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضرت محمد فرمایا شوق یہ ہے واقعی مانگنے کا سب سے ادب شان طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو کہے اللہ کرتی اے اللہ آپ کو میرا پلو شار ہے الا کا تیرے سوا کوئی دور نہیں سڑپ انہیں ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اللہ آپ کو زیادہ میں نے تیرے ساتھ آپ کو پیمان کیا اور سر کیا سرکار میں چاہتا تھا آپ جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے بابو بےکے مل کر کے مہارا چلا یا اللہ میں نے جو برائیاں کی ان کے برے انجام سے کٹنے کے لیے تیری بنا لے آتا ہوں بابو میرے نتی کا نکا دے گیا میں بابو نے نتی کا دے میں اعتراض کرتا ہوں کہ تیری مجھ پر بڑی ہنتے ہیں میں بھو کے جلدی اور میں اس بات کا بھی اعتراض کرتا ہوں کہ میں گنجار ہوں سب کے لیے معاف اللہ دے کر بات یہ ہے کہ تیرے بار کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں پر سلحا نا بلند نہ دس میں صبح یہ کرنے یقین اور ایمان کے ساتھ ہم سمجھ کا ان پر یقین کرتے کہہ لیے اور دن میں فوت ہو گیا تو پہلے جنت میں سے ہے اور اگر کسی نے یہ کرنے شام کو کہہ لیے یقین اور ایمان کے ساتھ اور اس رات میں مر گیا تو وہ پہلے جنت میں سے ہے رواں کو سارے ربي سأحذي قدري ما يكفر لي يضير أحدث عقزة من لساني يستهر قاضي اللهم امسعنا بما علمنا السماء وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علمها ربي من هملاك الشياطين وأعوذ بتربعي يحفرون الله في العزة والجلال في حمد جیسے کی شان کے قیام ہے اور صلاح السلام سید نیا سیدین آفرین جناب المیر رسوید الدین محمد اللہ اللہ وسلم في اللہ رسول اللہ محمد اللہ کی ذاتی گرامی کرتے حملہ خلاف صلاح السلام کے ساتھ اللہ حکر عزت کے فضل و کرم سے اس کی مہربانی سے ایک بار زندگی میں پھر ہم نے رمضان و مبارک دیکھا اور جس کو اللہ تعالی نے جتنی توفیق دی اتنا ہی اس نے اس مہینے کا احترام کیا اسے اس ایک احسان کے مطابق حضر کیا اور اب ہم اس کے آخری میں سے گزر رہے ہیں نازل میں ہی تو اور کچھ نصیب ہوگا جس کی زندگی میں دوبارہ یہ مہینہ آئے گا اور کتنے حملے سے ایسے ہوں گے جو اگلا مہینہ آنے سے پہلے اللہ عبد الزدید کے پاس کھلے گئے پچھلے انداز میں کتنے ساتھی ہمارے ساتھ تھے جو اب نہیں ہیں اس مہینے کے یہ دن دن میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ میرے بالخصوص ویسے تو پورا انعام کا مہینہ ہے لیکن یہ دن خاص طور پر اللہ حقی عزت سے واضح مانگنے کے دن اللہ اپنے عزت سے واضح مانگنا وبا اور اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا اپنے گناہوں کے برے انجام سے بچنے کی کوشش کرنا اور ان سے بچنے کے لیے اللہ کی فراہم رہنا یہ ایک نومن علمیسلم کا بہت نے نے اللہ اللہ. ہی اہم سہیل حمل ہے اللہ حکیم نے ایک مقابلہ سنبھایا علی خراب را کتاب حکمت آیا تم حکنت خوش کے نقل الفیر ہوں قبیف اللہ کا نظیر ہوں بصیر غالب ربا تم سنتوئی نہیں یہاں برعزت میں تمہارے حکیم کا ذکر کیا کہ ہم نے کتاب سکھائی اور ایسی کتاب کی سوائے تھے مقصد ہیں اور ان تفصیل بیان کی گئی ہے حکیم اللہ کی طرف سے اور اس لیے اتاری سب سے بڑا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کے سلاخ کسی کی عبادت کرو <سؤال> سب سے پہلا حکم کتاب حکیم کا کتاب ردین کا قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اللہ رکت کے سلاخ کسی کی عبادت نہ کرو عبادت سے صدارت العزت کی ہونی چاہیے نہبشیر اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اسی کی طرف سے شبریاں لینے والا شکران کریم کا پہلا پیغام کیا ہے سب سے عظیم شان پیغام سب سے بڑا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ, اللہ کے شراکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حکیم کا پہلا حکم پہلا پیغام ہے اور دوسرا پیغام کیا ہے پارش تب پھیروں اور اپنے رب سے اپنے گور معافی مو اللہ رب الفت کے بعد دوسرا بڑا پیغام اللہ رب العزت کا اور بڑا حکم اللہ رب العزت کا بڑی نصیحت اللہ تمین کی یہ ہے کہ سب ضرورت کا تم جو پہلے کر چکے ہو اس سے بھی تو جان سنانی ہے وہ تو وہ تھے جنہوں نے ساڑھا سال تک اللہ کی بے دہاشا قربانیاں کی ہوئی تھی شہر بھی کیا ہوا ہے جس بھی کیا ہوا ہے کوئی جہان کا گنا نہیں ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہوا تم کو اللہ تجربہ حکم دے رہے ہیں اور ساتھ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں حکم کیا ہے جب تک ضرورت کا حمل اللہ اکیلے کی عجازت کرنی ہے اور دوسرا کام اللہ ریزی سے اپنے گروہوں کی معافی لگ رہی ہے تم مسئلے رہی گروہوں سے نکل کر سابقہ زندگی سے کا اظہار کر کے زندگی سے کا اظہار کر کے اس سے الگ تھلک ہو کے نئی زندگی کا آغاز بھی کرنا ہے سن مشہور ہوں گی نہیں پھر اللہ ترقی سے رجوع بھی کرنا ہے استفار کہتے ہیں اس پچھلی زندگی سے لا تعلق ہی گناہوں کو چھوڑنا ساری زندگی سے بیار ہو جانا اس سے مکمل طور پر لاتعلق ہو جانا یہ اشتہار ہے اور ہر الگ طریقے سے اپنے کیے سے ایک مانگنا اور توبہ کیا ہے نئی زندگی کا آغاز کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ رب العزت کے احسان کی تعمیر کے لیے کبو سستا ہوگا نا صحبہ نہ ہو تو استحفاق کی کوئی حیثیت ہوئی ہے اور استحفاق نہ ہو تو صحبہ کی کوئی حیثیت ہوئی ہے ہیں دونوں الگ الگ لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں استغفار کے طرح صحبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے سارے گروہ بھی کر رہا ہے بھی روک چلا ہے ہدایت میں بھی روک ہے. ہے ساری بھی کر رہا ہے نماز موزے بھی کر رہا ہے ایسے نماز خطرے میں ہے دور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں پہلے کشمیروں کو چھوڑو پہلے زندگی کو چھوڑو پہلے علاج سے بھری ہوئی زندگی سے لا تعلقی کا اظہار کرو پھر خیر اداروں پر تعلق جوڑو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا دم بھرو پھر اللہ رب العزت کے شام کے مطابق زندگی گزارنے کا کر سازن کرو ایسی اللہ رب العزت برس کے سنواتے ہیں اس سے نور ابو اللہ رب ریس جفنے پرو تگار سے معذمہ دو سنت استغفار کے بعد توبہ بھی کرو اللہ کی طرف رو بھی کرو استغفار بھی کر لیا توبہ بھی کر لی تو پھر کیا ہوگا حسن السلمان ایک مقدرہ اللہ رب العزت تمہیں زندگی کا بہترین پہ فائدہ پہنچائے گا جو استغفار کر لے توبہ کر لے اس کے لیے زندگی دنیا کا سارا سامان متائے حسن ہے بہترین سامان ہے،, ہے اور جو سامان ارفار نہیں کرتا اس کے لیے متائے زندگی ہمارے جان ہے سارے کا سارا مصیبت ہے ایک ایک پیسے اور ایک ایک سکے اور ایک ایک بائی اور زندگی کے ایک ایک ہی سانس کا حساب دینا پڑے جس کو حساب دینا پڑ گیا جا ہمارا جانا لیکن جو استفار کر کے توبہ کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں عزت زندگی کے اندر مت آئے حسن عطا فرمائے گا دنیا کا سمان سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہٹیا ہوتا ہے صوبہ ہوتا ہے لاس سمال ہے اللہ رب العجت کیا حساب نہیں رہے گا لاس سما رہے گی اور ہر کسی کو اللہ کا اپنا سب آزاد واقع لیا اعلان کروایا گیا وہ تول لم اگر یہ نہیں مانتے نہیں سنتے نہیں سریا پہ آتے ان کو بتا دو کہ میرا تو اپنا راستہ ہے تمہارا اپنا راستہ ہے سین یسا تو آزاد ہے جمع میں جو دن کی آزاد سے کر رہا ہوں یہ بہت بڑا دن ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے دن کے بڑے آزاد سے کر رہے ہیں اور ایک ہم ہے میں توبہ کی فکر میں کی فکر نہ بڑے دن کی آزاد کی فکر آپ کو پتا ہے کتنا سا دن ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں کرنا سر چلتے ہو اور امان کی بنیاد پر جو عمل کرتے ہو کیا مطلب اللہ عزت ہر کسی کو اس کے ایمان اور عمل کے مطابق سے نور ادا ہو پائے گا ایمان اور احمد کی پونجی ہوگی تو وہاں روشنی نصیب ہوگی اگر کسی کو یہاں ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہے تو کے دن نور نصیب نہیں ہوگا روشنی نصیب نہیں ہوگی اندھیرے میں ہوں گے لوگ حلق ایسا دلکار روی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سراد کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا زمین بار زمین نہیں رہے گی افمان اپنا نہیں رہے گا لوگ سارے کے سارے اللہ رب الب کے دربار میں میدان میں نکل کھڑے ہوں گے میں صبح نے اے اللہ کے رسول کہ زمین زمین نہیں رہے گی تو کہاں ہو گے لوگ پھر جب یہ زمین زمین نہیں رہے گی بہت نہیں جائے کہ لوگ کہاں ہوں گے اندم کیا نے بھرمایا بت مت جتر ایک بہت بڑا میدان ہوگا اور اندھیرا میدان ہوگا اس شراب سے پہلے جب انسان خبروں سے نکالے جائیں گے سب سے پہلے ایک بہت بڑے میدان میں اندھیرے میدان میں وہ شراب کو پہلے دن کیے جائیں گے محمد نصور اللہ صلی اللہ مدن نے دل ویو سال سب میں ہر کسی کو الگ اپنا ملے گا کوئی کسی کے نور سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا ہر شخص کا اپنا نور اپنی روسی ہوگا اپنا احترام ہو جائے گا سراغ کیسا ہوگا ہر کسی کو ویسا اشتراک ملے گا جیسا وہ ایمان اور عمل کی تنگی لے کے وہ ہو جائے اپنے ایمان اور عمل کے مطابق روشنی ملے گی وسلم کوئی تو ایسا ہوگا جس کو پہاڑ کی طرح نہیں ملے گا اور آپ کو پتا ہے کہ ہاتھ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو اس کی تبھی تک نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاحت دینے کا نور ہی نور ہوگا روشنی ہی روشنی, روشنی ہو اس کے حملوں کی کوئی حد نہیں تھی اس کے امام کی کوئی حد نہیں تھی اللہ پر یقین کی کوئی حق نہیں تھی جو بھی اللہ کی میں کو بڑی سے بڑی بات کرتے سر میں بول دیتا تھا کہ باقی میرا بڑے پار ہے غریب میں نہیں نکال پڑ رہا ہے یہ کام اللہ کا ایسے کر سکتا ہے یہ ایمان محدود ہے ایک جگہ جا کے رک جائے کسی بات کو تو مان لینا مجھے تو اللہ پیدا کر سکتا ہے مجھے اللہ ارداخ سکتا ہے لیکن بغیر افداد کے اللہ فلان کام نہیں کر سکتا اس کے لیے فلان کے بات جانا پڑتا ہے یہ محدود ایمان ہے ایمان اللہ پر خیر محدود ہونا چاہیے وہ ایمان تم لوگوں کے شدید کا نصیب تھا ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا آشیو تھا تو کام کون آیا ہوں کیا خیال ہے میرا شخص کے بارے میں میں پہلے بتاؤ کون ہے میں تیرا ساتھی محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی. میں اس پردیش سے بڑی بات مان لی تھی یہ بہت سخی بات کہنے والے کو دیکھ کے ایمان کی کوئی حد نہیں ہے جو بھی اللہ یونیورسٹ فرماتے ہیں سب کے سب قبول ہے ساری کائنات کو پل بھر میں ختم کر سکتا ہے ساری کائنات کو اپنا دھر میں دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے ہم اس وقت کے پیچھے دوڑتے ہیں مسفل اصلاح پر ہماری نظر کم جاتی ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان موجود ہے لوائیں مانتے ہیں تو وہ بھی ایک ساتھ جگہ ہیں کبھی بھی مسفل ساختی پر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہمارا ایمان خود تو ہو کوئی کام نہ ہو دباد کرنے کو تیار ہے جو لوگ آ گیا ہے دن بات چھوڑ دیے یہ ایمان کی ایمان ہمارا کتنا تھا اتنا ہی تھا یہ کچھ ठीक نظر آئے تو ٹھیک ہے یہ درد ہوتا نظر آئے تو نقصان نہیں برباد ایمان سے ہوگی جنا دودھ ایمان کوئی خرچ نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے جب مان لیا ہے اللہ علیہ شلیم شکیم پھر کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو یقین نہ ہو اللہ کی ہر بات کو یقین ایسا یقین لے کے جائیں گے تو پھر ایسا نور میں رہے گا جس کو حق اور کسی کو کھجور کی طرح کا لون ملے گا کھجور کی ساخیں جو چھوٹتی ہیں دھول کی طرح اس طرح کا لون ملے گا اور کسی کو کتنا کھجور کو کتنا اور کچھ ایسے بھی ہوں گے پاؤں رکھیں گے تو ضرور چھوٹے گا پاؤں اٹھائیں گے تو بھیڑا چھا جائے گا تو ہر کوئی اپنے نیوز کے مطابق کو خراب کرے اللہ نے نور نصیب کرنا جن کو بڑا لون ملے گا وہ آسانی سے گزر جائیں گے ہوا کی طرح گزر جائیں گے تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے جیسے پڑتے ہو رہے اور کسی کو دہلن کی کنیاں اللہ اپنی طرح اس کے ذکر اللہ تعالیٰ نے دوارے کریم ہی گلی کیا یہ پور یہ سارو روم بے نئے تین مدیہ دیکھو گے تو اپنے نور کے اندر چل رہے یشا <سؤال> شرو میں آگے بھی نور ہے چاہے بائے ہاتھ ہی نور ہے اور گنا سے تین اضافے <سؤال> رہے ہوں گے ایمانداری سے جائزہ نہیں لیے اپنا باتوں کی بات نہیں ہے اپنے اندر رہنے والے مرادوں کی بات ہے کہیں گے تم نو را لمر ہے تم جیلو مرا تم سست <سؤال> میں کہیں کہ دنیا میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے تمہارے ساتھ مارکے بھی بڑھتے تھے تمہاری طرح مسلمان بھی کہہراتے تھے تم روشنی ہو روشنی میں ہو ہمیں گھیرے میں ہیں ذرا جاؤ تاکہ ہم بھی تمہاری ہوتی ہیں فائدہ اٹھا لیں لیکن دنیا میں تو تیار نہیں ہے اس کے لیے کبھی کوشش نہیں کرتے کہ پہلے سے ہم نے آگے کھڑے ہو گئے کبھی کوشش نہیں کرتے کہ آگے نکلنے کی کوشش کریں کسی سے آگے نکل جائیں لاؤ واضح کر کے رک جاؤ کون ضرور ہے تم یہ پڑھانے کا تین ہے رک جاؤ اب بھی تمہارے مشین سے فائدہ اٹھا لیں تین بھرا ہے تم سب تک رہا آئے گی پیچھے دیکھ دیکھو تمہارے پیچھے ضرور ہے ہم میں سور لگوں گا پیچھے مرکز پیچھے کچھ بھی نہیں ہے دوبارہ آگے دیکھیں گے تو درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی دیوار کے ایک طرف اللہ کی رحمتیں ہیں تو اسی طرف اللہ کا اعزاز ہے یہ ہے اللہ کے اللہ اللہ کے رہے سے ان کا خیال ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کب آتا ہے سننے کب جاتا ہے کون کس مجھے سے آتا ہے کسنگی سے جاتا ہے ان کے خیال میں حجیا اللہ حجیہ الخلا کی آبادیں ایسے ہی اللہ کو نہیں پتہ مت خرچہ والا رکھو نہیں سکتا ہے مت مزاق اڑا مت مزاق اڑاؤ مسجدوں کا مت دھوکے لینے کی کوشش کرو اللہ رکھو نہیں سکتے کینے دل کے ساتھ سچے دل کے ساتھ دماغ کے ساتھ اللہ کے درکار میں حاضر ہو تو بچو گے جائے اللہ ہمیں اپنی خراب خبریں ہوگا تم نے ہمارا کم یہ پرانے زمین ہے تو تصویر نہیں ہے یہ نا آج تمہیں آوازیں دیں گے کبارے میں ہم تمہارے بات ہو چلے دنیا میں سادو والا کہ دنیا کی جگہ تم نے دوتلا کر دیا تھا دنیا کی زندگی نے تمہیں فطرے نے مبتلا کر دیا تھا تمہاری زندگی امیدے نے تمہیں ہاتھ میں مبلا کر دیا تھا حتہ جانا حتہ کے گوٹ آ گئی کیا مت آ گئی بگت رتن سے ضرور تمہیں اللہ بھی بلا رہا تھا شیطان بھی بلا رہا تھا تمہیں اللہ سے نہیں مانو سیٹان بھی مانو اس لیے کسی نہیں آئی اس لیے خرچہ کیا ہے اس لیے دیوار کھینچ دی گئی ہے تو میرے بھائیوں انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ رکھنے جتنی مہربانی ہے دنیا میں ہندی بھاشا ہے سولہ جا رہا تو بھی یہی نہیں مدر اللہ کیوں نہ دنیا میں ہندیا میں ہوں جیسے یہ مانگتے ہیں بڑھائی مانگتے ہیں جلدی جلدی میں چاہیے ان کے دار میں جو ہیں بھیا جو ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پکڑنے کے آئے تو یہاں پہ آدمی جب تب نہ کر اللہ معاف کر رہا ہے نوال دے رہا ہے آج معافی مانگ رہے کچھ معافی مانگ رہے سب کو معافی مانگے سودا کا دروازہ کھلا ہوا آج کب کھلا ہوا ہے اللہ رب اللہ صبح ہاتھ پھیلاتے ہیں پھر معافی مانگنے والا رات کو دُعا کرنے والا مجھ سے معافی مانگنے والے کر دوں سب کو پھر ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ ہے تو کرنے والا معافی کر اور یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا کہ بجائے مگر ہو جائے گا ہم ندے لگائے بیٹھے ہیں کل معافی کے لیں گے سب سے معافی مانگ جائیں کسی کے پاس گارنٹی ہے کب تک زندہ رہے گا سدن میں اسلام فرمایا ملنا سنگھ ومن كل تو ان کو جگہ مکھرا سب گھومنے تو آخر سے نہیں سننے سے محبت ہے تو اسی کے لیے اختیار کر لو جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے یار استفا کے بات کو پتہ لے جو بڑے ڈوجتے ہیں بیماری نہیں جاتی کو وظیفہ بتائے دکھ نہیں جاتے وضیفہ بتائے مسیح سے نہیں جاتی کو لطیفہ بتائے خرچ عمر کے پاس ایک آ گیا ہے ارے تو لطیفہ بتائیے میں اللہ اللہ سے واسندہ نہ کرے دوسرا گیا میرا ہے بتائیے میں اللہ تیسرا آ گیا مجھے صرف اتنی بتائیے ہمیں پھر اللہ دیکھ رہا متاثر کیا ہمارا کرتے ہو میں بھی اپنے ساتھ میں کہہ رہا ہوں گھر پوری بل دن سنوا رہے ہیں اس تک یورپ کا تم ان کا گھر باہر اپنے سروزگار سے موسیقی مانگ لو تمہارا سروزگار بڑا ہی بات کرنے والا ہے جس میں تم گا تم بے ال تمہیں بات بھی اطا فرمائے گا پھر بار کے نتیجے میں لبن اور بیٹے بھی عطا فرمائے گا میں جل لا تمہارے بابا لہانے لگیں گے اور تمہارے دریا بھی پانی سے بھر جائیں گے اللہ تمہیں کیا ہو گیا اسم اللہ تم نیچے ویبا نہیں کرتے سارے رات کے متا ہے انسان ایک اتحاد ہے کی معافی نہیں مانگتا باقی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ماندہ ترفار کا اتنا اہم ہے بندہ فرفار کا اتنا محتاج ہے چلا چل پورے جتنے آس و اللہ خانے والے رشتوں کی ذمہ داری جگہ رکھنی ہے سبا یا کریں گے اللہ دینی رات کا اچھے ہوئے ہیں اور اس کے جو ارد گرد ہیں جنگ اللہ کے سب سے قریبی گرتے جو ہیں یہ سب پہ رونت بے رکھتے ہیں وہ ایک تو سبحان اللہ سبحان اللہ کی تصویریں پڑھتے ہیں اللہ کی تفریح بیان کرتے ہیں بھائی میں رونت رہی اور دوسرا اللہ پر ایمان کی تجدید کرتے رہتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اللہ ہے میں اس طرح سے اور حق دکھانے والے اور ان کے ساتھ والے پھر سے تیسرا کام بھی کرتے ہیں اہل ایمان سے بھی اللہ پھر ان کے جو کی معافی بنتے ہیں گنا ہم کرے اللہ روافی ہمارے لیے اللہ کے درست پر ہم بتلا اللہ رشتے فکر کر دیا وہ کہتے کیا گھیرے میں لیا ہوا ہے سب بربی نے صاحب ایسا وہ لوگ بچے معافی مانگتے ہیں ہم کو معاف فرما دے سب بربی نے صاحب جو ماضی مانتے ہیں ہم ان کی سفار کرتے ہیں جو تیرے سردار میں آ کے صوبہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان کی صوبہ قبول کر دے بس کمر اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں بس میں آزاد اللہ جہنم سے آزاد تو ان کو بچا لے دادا ہمارے بڑوزیگار ان میں کمر ترخی نہیں آ ایسا جہنگم میں ڈال دیا اور سوا کر دیا یہ سار کی ہاں. ہمارے یہاں اس کی اتنی کہانی ہے ہمیں یہ کتنے یاد رہتا ہے صحیح بخاری میں اللہ اللہ ہونے کے بعد تک بھی نظر لوگوں مجھے بھی کبھی کبھی غفلت کا خطرہ ہوتا ہے میں خطرے کے بیٹے نظر اللہ رستے جا ستر بھاگ بات ڈالتا ہوں ستر بھاگ استفار کرتا ہوں کہتے ہیں ایک ہی محنت میں بیٹھے ہم گنتے ایک ہی محنت سے بیٹھے کرتے مل سو بار سر میں یار اللہ صحیح مسلم نے مطلب اللہ صحاؤ کی معافی مانگو میں اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم جاتے سے سوال یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا سوال یہ ہے تو مہربانی یہ ہے کہ بندہ گڑا کر کے اللہ کے سردار میں آ کے معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے اور کسی بھی خکو ہوتی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے تو سمجھایا کہ ایک آدمی سکس میدان میں ہے اکیلا ہے زندگی کے آثار نہیں ہے کوئی دکان کوئی مارکیٹ کوئی بازار کوئی آبادی نہیں ہے سواری بات ہے کھانے پینے کا سامان لگا ہوا ہے ٹھنڈا سفر میں ہے اور میدان میں ہے اکیلا ہے یہ پیسہ ہوتا ہے کہ سواری گم ہو سواری گم ہو بات ہے اب بندہ سواری کی تلاش میں نکلتا ہے سواری کہیں سے نہیں ملتی اور کھانے پینے کی کوئی طے نہیں ہے اور سفر طے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اب بندہ تلاش کر کے تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے اب موت کے تلاش میں جاتا ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے سفر طے ہوتا نظر نہیں آ رہا مات موت کو کوئی شہر نظر نہیں آ ہو کے روزگار جاتا ہے, ہے. سیاح گھر جاتی ہے سوال کھوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سوال بہت اتنی طرح لگی نہیں پڑی بتائیے اس کو کتنی خوشی ہوگی بلی اللہ احمد صلی اللہ علیہ جب کا بندہ اللہ کے دربار میں آ کے توغہ کرتا ہے اس پہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی اور جو اپنے رب کو خوش کر لے اس کے پھر کیا اپنے مولا کو خوش کر لے اسے کیا چاہیے اس لیے کرے بھاگیو حضرت محمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر خاص طور پر لذیذہ بتاتے بھی تھے کرتے بھی تھے اللہ میں راسوا صاف اللہ میں لگا خون صحت دراصل صاحب اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے میں بھی تم سے معافی مانگتا ہوں اے اور روزگار مجھے معاف فرما دے میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے انسان کو بھی جس طرح کا بنایا ہے جو امتحان میں ہے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا انبیاء کے علاوہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھنا دی ہر انسان جوتلا ہے نامپور میں فطا کار ہے ایک بہترین ففاار وہ ہے کہ صوبہ کرنے اور کسی قبول ہوتی ہے پرانے کریم میں ذکر کر لیا گیا جہان سوائے ایسے صحبت قبول ہوتی ہے لائقی کی وجہ سے کم ایل کی وجہ سے نفرت و کی وجہ سے گنا کر بیٹھتا ہے جتنی جتی ہوتا ہے تعالیٰ چھتر بھی چلتا رہے اللہ دعا کرتا رہتا ہے بڑے چھتوں میں جی دوسری تو بات پرونی تو بات کوئی ایسا نہیں ہوگا تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ماننے جو. کوئی ایک مصیبت کا اس سے مان لیتا ہے کوئی کبھی مان لیتا ہے سب خدمشیل ہے اور کوئی ایسا پر فخر ہوتا ہے جو مو اپنے اس سے مانتا ہے ماں بولی جاتا ہے اور کوئی ایسا تبدیل بھی ہوگی کیا مت مطلب پیدن کے کنارے کھڑے ہو گئے مانیں گے لیکن یہ تو ماننا ہے تو صحت میں حالت میں ہو جائے اور اس کو سیم کرنا ہے ابو اولا کبر گاہ گئی کیا ابو میڈم بھی اللہ مانتا ہوں پھر مینتے ہی مینتے ہیں میری طرف سے گنا ہی گنا ہے تو اور فرما دے جناہ جو لوگ گنا کرتے ہی رہتے ہیں اور سرگر بھی کرتے رہتے ہیں اڑے رہتے ہیں جد کرتے رہتے ہیں حتیہ کہ موت آ جاتی ہے ان کے لیے کوئی دماغ نہیں ملبی نیلا فالو فاحدہ کے کام کر لیتے ہیں اور اپنی جلد فلوم کر لیتے ہیں سستا فضول اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اپنے گراہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اللہ رب الحتن کو معاف کر دیتا ہے لیکن سب کیا کرتے ہیں اس کو اڑے کے نہیں رہتے بیٹے نہیں کرتے ہیں تو میرے باجیوں یہ دن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے بڑا بدنصیب ہے پورے انسان اس کے رمضان ختم ہو تو گرانوں کے ساتھ بڑا بدنصیب ہے پورے انسان رمضان ختم ہو جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی بڑی مدد کی تیار آپ جانتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کریے بچوں جس کی زندگی میں اگر کام آئے سل جائے اب اپنے گراہوں کے بات بات رہے میرے بھائیوں یہ لمحے کے باقی رہ گئے ہیں جن بڑی بات رہ گئی ہیں ان میں توبہ کیجیے اللہ کے لیکن معافی کے لیے کا کی ہو اس کو نظامت بھی ہو آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی ہے اس کو سودا ہے جب تک کہ تین باتیں نہ ہوں ہو, کچھ لوگوں کی معافی مانگ لینا اگلے گناہ کرنے کے لیے سودا کم ہو جانا یہ کوئی سودا نہیں ہے سودا کی کوئی قیمتیں ہیں اللہ تمہیں تو بھی جگہ کرنا کہ اپنے گناہوں معافی مانگے نئی زندگی کا آغاز کریں اور پچھلے گناوں کو یاد کر کر کے ایک ایک گنا کی اللہ تعالیٰ سے معافی اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو سارے ہو جائیں گے ہماری قوم بھی محتاج ہے استفار کرنے کی ہم انفرادی طور پر بھی محتاج ہے استفار کرنے کے خاندانی طور پر بھی محتاج ہیں ہر گھر میں کا شکار ہے ہر محلہ مصیبتوں کا شکار ہے ہر شہر مصیبتوں کا شکار ہے پوری گاؤں مصیبتوں کی شکار ہے اللہ کی نصیحت ہے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں میں پھر جو ہوں ہوں سب سے ان رقم تم اپنے رقص اپنے گروہوں کی معافی مانگو نہارا جیسے کو ماف کرنے والا ہے صرف سنا آ رہی تما رہا آسان سے مسلادار پاس میں بتایا گا بیٹے بھی دے گا مال بھی دے گا کھیتیاں بھی عطا فرمائے گا لہروں کو پانی سے بھر دے گا اور نہ بھی ناف کر دے گا اللہ رب جب سے امیدیں وبتا کرنا ہی ہے کیا ہے اللہ رب کسی الحمد لله حمدًا كثيرًا سيدًا مبارسًا فيه كما يحب ربنا بين الله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور ينحسنا ومن سيئات يا مالنا من يحبه الله خلاه إلا له ومن يبني الخلاه عضي له لا الله لا حي الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسينه ارسلوا الورد حبيب يا مولى نبينا هذا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذي رام سلم عليه وسلم وتسلموا هذه في जगह आए आगे चले कभी पास ना ना आए हैं दुनिया के पता नहीं اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كما صليت على ابراهيم وعلى كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا كرنا دون غامه ارافقنا يدركنا وقد قد جاما ونوال